أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزيه ونفخيه ونفثه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحييما عليه فح کم بما انزل صلاح ولا تب احوا اہما شرعتا شرعت ولو شاہ اللہ امتا واحدا واحد ولا کلو کم فاستبقوا آتا انزلناکل کتاب اب الحق اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی ہے <تصفح> مصدقا لما بین یادی من ال کتابی و محی منن علی اس حال میں کہ جو کتابیں اس سے پہلے ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی اور ان پر محافظ ہے فہ ام بما انزل اللہ سو ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے ولاب اح وا احم ع جا اکا من الحق اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں لکل جہلنا من کم شرعتم و منہا تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا جَعَالَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا وَلَاكِلْ فی فِي مَا آتَاكُمْ اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے فس طبیق سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے پڑھو اد اللہ ہی مرجی تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے فیونبی اکم بیما کم تم فی ہی پھر وہ تمہیں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 اور اس آیت میں اب اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوصاف بیان کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ فحکم کم بینہ بیما ضل اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہی کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو اس میں اللہ تعیٰ نے قرآن مجید کو مصدقاً لما یدیہ من الكتاب اور محمن علیہ دو اوصاف سے متصف کیا ہے کہ یہ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے وہ محمین علیہ اور ان پر نگہبان بھی ہے نگہبان نگران محافظ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہدایت کے جو علوم معانی اور مدامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب کے سب قرآن مجید فرقان حمید امانت کے ساتھ بیان کرتا ہے ان میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرتا اور اسی طرح ان کتابوں میں سابقہ کتب میں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 وہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے لک الن جانا ہر ایک کے لیے ہم نے طریقہ اور راستہ مقرر کیا یہ خطاب یہود نصارا اور مسلمان صدی کو ہے یعنی وہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت یعنی جو فرعی احکام ہیں بنیادی احکام کے بارے میں تو کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ہی ہیں جس طرح توحید ہے آہرت کا تصور ہے جنت جہنم کا تصور ہے فرشتوں کا تصور ہے تقدیر کا تصور ہے اور آسمانی کتابوں امبیا اور رسف ایمانیات سب برابر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کی شریعت میں نماز صدقہ و خیراتکو اور روزہ اس کا تصور موجود رہا اور ابراہیم علیہ سلات و سلام کے بعد تمام ترن وی رام کی شریعت میں حج کا تصور موجود تھا یعنی اسلام اور ایمان کے جو بنیادی ارکان تھے وہ موجود تھے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 تک کے لیے ہے تمام تر دنیا کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الانبیاء او بنات امبیا اللہ بھائی ہیں اللاتی بھائی یعنی جن کا باپ ایک اور ماں مختلف باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ان کو کہتے ہیں اللاتی بھائی انبیاء اللہ بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں وہ دین واحدوں دین ان کا ایک ہی ہے یعنی انبیاء وہ اول تا آخر آدم علیہ السلات وسلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب الانبیاء المبیات دین ہوں واحد ایک ہی دین لے کے آئے ایک ہی دین رہا ہے ہاں فرحکام میں تھوڑا بہت فرق ہوتا رہا ہے اب آخری نبی کے بعد سابقہ کسی نبی کے احکامات پر کوئی عمل نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی امام اور مستحد کی بات اس کی رائے اور اس کا قول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 جن کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کو اختیار کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت اور اقمل بنا کے نازل کر دی پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا چھوڑو انہیں خام خواہ کی بحثیں نہ کرو بلکہ اللہ تعالی کے حکم پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ اللہ جمع دما کم تم فی تخت آخر تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے یہ جو تم آپس میں اختلاف کر کے وقت ضائع کر رہے ہو اللہ سبحانہ ہوا تھا اس کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن خبر دے دے گا وہ بما کم بینا اور یہ کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کیجئے ولاب احواہ ام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 بہکا دیں پھیر دیں پیچھے ہٹا دیں فَإِن تَوَلَّوُ پھر اگر وہ پھر جائیں فَاعْلَمْ تُو جَانْ لِجِئِيَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ کہ ان کو ان کے وعظ گناہوں کی وجہ سے سزا پر جائے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں حکم دیا ہے پچھلی آیت میں فش کم بین بیما انزل اللہ کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اب یہاں پہ پھر اس بات کو دوہرایا ہے اب انش کم بین بیما اللہ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 ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام سے ہٹا دے تو کسی بھی طور پر اللہ تعالی کے نازل کردہ جو احکامات ہیں وہ یہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا اور اگر یہ لوگ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 اور اسی طرح اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا کرنے پر حد انہوں نے سابت کی ہوئی ہے اور قصاص کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تقریباً اس کو باطل کر دیا سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا اور اسی طرح چور عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صاحب مال کو معاف کرنے کا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 اور اسی کی وجہ سے یہ خاص مذہب جو ہے یہ دنیا کے اکثر پیشتر علاقوں میں پھیلا آج ہمارے ملک میں بھی وہی فکا اور وہی شریعت نافل ہے جو ان کی مرتب کرتا ہے تو اللہ تعالی کا یہ فرمان اقام الجاہلی کیا پھر وہ جاہلیت والا حکم تلاش کرتے ہیں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 اتنے دفعہ بل پیش کیا ہے مثلاً سود کو ہی لے لے سود کی حرمت کے حوالے سے تو پاکستان وہ نہیں مانتا اس کو حاکم کہتا نہیں سود حلال ہی رہے گا اگر سود کو ہم نے حرام کر دیا اپنے ملک میں تو ہم تو سارے بھوکے مار جائیں گے سارے سود ہو رلے ہوئے ہیں ملے ہوئے اور جو پھر ان کے نظریاتی کونسل کے اسلامی کونسلوں کے وہ الٹے سیدھے فتوے اور فیصلے اور سفارشات ہوتی ہیں قرار دادے ہوتی ہیں جن سے ان کی خواہشات کی تکویل ہوتی ہے اس کو فوراً نافذ کر دیا جاتا ہے نام اسلامی کون رکھا ہوا ہے تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں رکم الجاہلی بول یہ کیا جا جہلیت والا فیصلہ تلاش کرتے پھرتے ہیں پمن احسن من اللہ رکم القومی یقین یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بڑھ کے اچھا فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں